چار القمر قیامت قریبا لگی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے وَإن يروا سحر مستمر اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ مو موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے مستقل انہوں نے حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے اور ہر کام کو آخر کسی ٹھکانے پر ٹک کر رہنا ہے اولا اور ان لوگوں کو پچھلی قوموں کے واقعات کی اتنی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں تمبی کا بڑا سامان تھا متون دل میں اتر جانے والی دانائی کی باتیں تھیں پھر بھی یہ تمبی ان پر کچھ کارگر نہیں ہو رہی فتول عنہم يوم الى نکر لہذا اے پیغمبر تم بھی ان کی پرواہ مت کرو جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا اس دن یہ اپنی آنکھیں جھکائے خبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں محت يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ دوڑے جا رہے ہوں گے اسی پکارنے والے کی طرف یہی کافر جو قیامت کا انکار کرتے تھے کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے چَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی چٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا انہوں نے ہمارے بندے کو چٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانے ہیں اور انہیں دھمکیاں دی گئی مغلوب اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں اب آپ ہی بدلہ لیجئے فَفَتَحْنَا اب السَّمَاءِ بِمَاءٍ امر میر ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے وفجرنا الْأَرْضَ جنل اور الْمَاءُ فلطق الا قد اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا اور اس طرح دونوں قسم کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا ذات الواح ودسر اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا تجری بزار علی منگ جو ہماری نگرانی میں رواں دواں تھی تاکہ اس پیغمبر کا بدلا لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی تھی وَلَقَدْ تَرَكْنَا فَهَلْ مِن <مُددَّكِر> اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کے ایک نشانی بنا دیا تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے كَانَ وَنُذُرٌ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تمبی ہاتھ کیسی تھی وَلَقَدْ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے آج کی قوم نے بھی تمبیح کرنے والوں کو چٹلانے کا رویہ اختیار کیا پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میری تنبیحات کیسی تھیں ارسلنا علیہم ریحاً سرسراً فی یوم نحس مستمر ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آنڈی والی ہوا چھوڑ دی تھی تنزع الناس کأنهم اعجاز نخل منقعر جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں <وَنُذُر> اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تمبی ہاتھ کیسی تھی ذکری <مُددَّكِر> اور حقیقت یہ ہے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 چنانچہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک تنہا آدمی کے پیچھے چل پڑیں ایسا کریں گے تو یقینا ہم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے ذکر بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر نصیحت نازل کی گئی نہیں بلکہ دراصل یہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز شخص ہے غدًا مَنِ <الْأَشِر> ہم نے پیغمبر صالح علیہ السلام سے کہا کہ کل ہی انہیں پتا چل جائے گا کہ پرلے درجے کا جھوٹا شی باز کون تھا انا لهم ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو اب ہوں انسمت شرب محتضر اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلایا چناچے اس نے ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْكَ حَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگھار بیجی جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے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 لوت کی قوم نے بھی تمبیح کرنے والوں کو جٹلایا ان لو تجاؤ ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا سوائے لوت کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے سہرے کے وقت بچا لیا تھا نمتم دن جز من شکر یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کو ہم ایسا ہی سلا دیتے ہیں اور لوت نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا لیکن وہ ساری تمبی میں مین میخ نکالتے رہے وَلَقَدْ رَا عَنْ ضَيْفِهِ عَذَابِ وَنُذُرٌ اور انہوں نے لوت کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی جس پر ہم نے ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیا چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ بکر تنا مستقل اور صبح سویرے ان پر ایسا عذاب حملہ آور ہوا جو جم کر رہ گیا کہ چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ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 اور فرعون کے خاندان کے پاس بھی تم بھی ہاتھ آئی انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو چٹلا دیا تھا اس لیے ہم نے ان کو ایسی پکڑ میں لیا جیسی ایک زبردست قدرت والے کی پکڑ ہوتی ہے من کیا تمہارے یہ کافر لوگ ان سے اچھے ہیں یا تمہارے لیے خدا کی کتابوں میں کوئی بے گناہ کا پروانہ لکھا ہوا ہے ام جميع منتصر؟ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایسی جمعیت ہیں جو اپنا بچاؤ آپ کر لے گی الجمع الدبر حقیقت تو یہ ہے کہ اس جمیت کو انقریب شکست ہو جائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے یہی نہیں بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور قیامت اور زیادہ مصیبت اور کہیں زیادہ کڑوی ہوگی نفی بولا لوسو حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں يوم في النار على ذوقوا مس جس دن ان کو مو کے بل آگ میں جائے گا، اس دن انہیں ہوش آئے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو دوزخ کے چھونے کا مزہ ان شی ان ہم نے ہر چیز کو ناب تول کے ساتھ پیدا کیا ہے وما امرنا كلمح بالبصر اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے ولقد اور تمہارے ہم مشرب لوگوں کو ہم پہلے ہی ہلاک کر چکے ہیں اب بتاؤ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے کلو شیلو ہو جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب اعمال ناموں میں درج ہیں وَكُلُّ مستطر اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے انتقین فی البتا جن لوگوں نے تقوی کی روش اپنا رکھی ہے وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ایک سچی عزت والی نشست میں اس بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے